الحمد لله نحمده ونتعينه ونتغفره ونؤمن به ونتوكل عليه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 فلا مضل الله ومن يغلله فلا حاضي الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وانا اشهد ان لا اله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وااله وسلم وشر القرور مختصات ها وكل مختصات بدعه وكل بدعه ضلال وكل ظلالة في النار رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو اللسان يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا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 كما بارك الله على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ان تحميد مجيد اما بعد فاعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في المكاف ولا تتبعوا خطبات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 خدا اللہ ہر قسم دی حمد و تنا تعریف تمجید تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نائق ہے کہ جس نے اپنی کتاب پاک اندر بڑے ہی واضح صاف اور عام فہم ارشادات تک پیچے ارشاداتے کسی قسم دا کوئی شک و شبہ یا ابہام یا کوئی ایسا حکم جیڑا ساری سمجھ تو بالا تر ہو پورے قرآن اندر کوئی بھی موجود نہیں قرآن مجید کے مضمون اگر سامنے رکھا جائے تبلا بلا رت یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید اندر تین ہی چیزاں ملتی ہیں اللہ رب العزت نے بعض معاملات کا حکم دتا ہے کہ اے کم کرو جن اطلاع اندر عوامل کیا جا رہا ہے کہ کم کرن واسطے جڑے کہہ گئے حکم دیتے گئے دوسرے نمبر تے کئی تیزاں تو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اے کم نہ کرو اندر نواہی کیا جاتا ہے اور تیسری چیز جڑی ملتی ہے وہ بڑی اہم خبر ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے انہوں تو بچو گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا پورے قرآن دن سے مضمون ٹھیک ہے سورج بکرا کیاں دو چھوٹیاں چھوٹیاں آیتوں میں تلاوت کیتیاں نے کی اندر دی یہ بات ہی موجود ہے فرمایا یا او حل رزینا اے ایمان کا دعوی اے ایماندار لوگوں کاف اسلام اندر پورے پورے داخل ہو جائے تھی کوئی چیز بھی اسلام تو باہر نہیں رہنی چاہیے جدو دعوی کر لیا ہے کہ اتنی مسلمان ہاں اتنی ایماندار ہاں تو اس دعوے کا تقاضا یہ ہے یہ سبوت اور یہ دلیل یہ ہے کہ ہوں سارے دے سارے اسلام اندر داخل ہو جا دن تو رات تباہ شام تفرا ہزر تاری صحت تاری بیماری تاری تنگ دست تشحالی کوئی چیز بھی اسلام تو باہر نہیں ہونی چاہیے حکم دیتا منہ کس چیز تو کیا پرما والا شیطان کے پیچھے نہ لگنا وہ نقشے قدم پہ نہ چلنا نہ لکم ادبی پہلے حکم پورے اسلام داخل ہو جاؤ فرمایا کہ شیتان قدم دچھے نہ لگنا اور اخیر نتیجہ دس دیتا ہے خبر دے دیم ادب مبین وہ تب کھلا کھلا دشمن ہے اگر ت او نقشے قدم پہ چلے اگر او او پیچھے لگ گئے تو یاد رکھو نتیجہ یہ آؤ ہوں ذرا دیکھیے کہ اللہ نے یہ جا سانک دس کہ اے ایمان دا دعوی کر اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کی چیز ہے اندر جی داخل ہو جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نو ایک عمارت ن تشویش دیتی ہے فرمایا بنی السلام اسلام دی امارت پنچ چیزیں پہ اس کی عمارت پنجاں سے استوار کی گئی ہے جی دی امارت بنان اندر بنانچ چیزاں استعمال ہوئی ہیں یہ بڑی عام سہم بات ہے کہ اگر ابھی کوئی کمرہ بنانا چاہیے سردی تو گرمی تو موسم دے اثرات تو خطرات تو محفوظ ہونے واسطے کمرہ بنانا چاہیے کہ وہ بڑے بڑے پنج ہی اجزا ہیں چار دیوار اور پنجو اتنے چھت اگر دیواراں سے بڑیاں خوبصورت بڑیاں مضبوط بڑیاں پکیا بڑیاں پختہ بڑیا بنا دتیا جان چھت نہ پائی جائے تو دیکھ والا ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ نامکمل ہے مہاراج دی. تین دیوار بنا دیتی ہیں جان جانے چھت اتنے پا دیتی جائے تو پھر بھی دیکھنے والا کہے گا کہ غیر محفوظ ہے مکمل عمارت یا مکمل کمرہ گا کہ چارے دیواراں بھی موجود ہوتے چھت بھی ہو اس طرح اللہ رب العزت نے اسلام کی پنج چیزوں کے استوار فرمایا ہے وہ عمارت بنا کے تے پورے نے پورے اسلام اندر داخل ہو آؤ ہوں دیکھیے کہ وہ اجزا کی نے جنہ کی عمارت کیا گیا ہے و مدار اور گیا فرمایا محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے شہاد اللہ اللہ محمد الرسول اللہ سب تو پہلی بنیاد سب سے پہلی وہ چیز جہاں اسلام دی عمارت دا دار و مدار ہے انحصار ہے وہ اس بات دا اعلان ہے وہ ایک گواہی دینا ہے اللہ الہ الا اللہ کہ اس ساری کائنات اندر عبادت دے لائق جکن قابل قابل نمن لائق درد اور خوف رکھنے لائق کوئی بھی نہیں سوائے اللہ شاہ اللہ ہے جیسے چکنا چاہیے ڈرنا چاہیے اللہ ہے اس کا جلا شاہ شہاد اللہ دی تلوار چلا کے سارے گپا نو گرا دتا ہے سارے پاس پاس کر دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروا وہ ان محمد رسول اللہ اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے بعد اس بات کی شہادت اور گواہی ہن میں جو زندگی گل ہی ہے اور دا دا نام نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جس ربدہ شریق ہون کا میں اعلان اور اقرار کیتا ہے اس رب نے سارے واسطے نمونہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنا کے بیچ شہادت اللہ الہ، اللہ الہ الا و ان محمد الرسول اللہ اسلام دی عمارت دا پہلا میٹیریل پہلا مسالہ پہلی چیز ہی اے کہ اللہ دی وحدانیت دا اقرار اور اعلان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اقرار اور اعلان بعض علماء نے کلمہ طیبہ سامنے رکھ کے سے مزید وضاحت کی تھی اس بات کی کلما پڑھیے محمد اللہ یہ وہ الفاظ نے جنہیں پڑھنے تو بعد کوئی شخص دائرہ اسلام اندر داخل ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ وضاحت یہ ہے سمجھایا اس طریقے نل ہے کہ لا الہ الا اللہ سارے حروف سے غور کرو نہ یہاں کے اوپر کوئی نقتا ہے نہ یہاں کے نیچے کوئی نقتا ہے لا الہ الا اللہ نقتیا تو خالی ہے سارے حق کی مراد ہے کہ اپنی ذات اندر اپنی صفات اندر اپنی عبادات اندر اپنے افعال اندر اللہ وقت بہلا شریک ہے کوئی اوپر کوئی نیچے نہیں جس طرح اللہ اپنی ذات صفات افعال اور عبادات اندر وق لا شریک ہے محمد الرسول اللہ یہ نہ غور کرو یہ نہ لفظ بھی نہ کوئی اتنے نقطہ ہے نہ کوئی تھلے نقطہ ہے محمد اپنی رسالت اندر وحدہ حولا شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنی ذات اندر اپنی صفات اندر اپنے افعال اندر اور اپنی عبادات اندر وحدہ حولا شریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت اندر وحدہ حولا شریف جس طرح اللہ کے سوا کسی دی بات من شرک ہے کفر ہے کوئی بھی نام دے لیا جائے ایمان تو سوا جن بھی نام ہو سکتے ہیں وہ دے جا سکتے ہیں اللہ تو سوا کسی دی منن والے دے. بے ہی اس ہوا منن واسطے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ کسی دے طریقے نو اپنانا کفر ہے شرک ہے نفاق ہے سب کچھ حکم منیا جائے گا اللہ دا حکم کو واسطے طریقہ لایا جا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم. شہادت اللہ, الہ اللہ و محمد الرسول اللہ اسلام کی عمارت کا پہلا ستون پہلی بنیاد ان اقرار کر کے اعلان کر کے تے مکان مکمل کرنے چار بنیاد کیتیاں چار ہور محمد اللہ, صلی اللہ, علیہ وسلم. فرمایا اللہ تو سوا ہور کوئی معبود نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوا کسی نمونہ مینو قبول نہیں وکام اس, اس اعلان اور او دے اس گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہوں پانچ وقت اللہ کی طرف جہاں فریضہ عائد کیا گیا ہے جہاں نام نماز ہے پابل کی شروع اے دوسری بنیاد ہے اسلام کی عمارت وز تیسری بنیاد اس عمارت دی فرمایا اگر اللہ نے مال دتا ہے صاحب نصاب ہے تے ایک حد جیڑی مقرر کر دی گئی ہے ایک شرح جیڑی متعین کر دیتی گئی ہے مطابق اپنے مال دی صفائی اور پاکیزگی واسطے زکات ادا کرنا شروع کر دیا اگر مال نہیں صاحب نصاب نہیں کہ یہ ایمان اور یقین رکھ لینا ہی کافی ہے یہ نیت کر لینا ہی کافی ہے میرا اللہ اگر زندگی اندر میرے ایسا مال دے گا جی نصاب لاگو ہوں گا زکات آئے تو میں زکات ادا کروں ساری زندگی مال نہیں ملیا زکات ادا نہیں کیتی صاحب نصاب نہیں بن سکیا یہ نیت رکھنا ہی اجرو و آپ واسطے کافی ہو وجہ بلکہ وہ حدیث یاد کرو گزشتہ کسی جنہیں اندر عرض کیتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ عمل کاری آ سکتی ہے نمود و نمائش کا پہلو آ سکتا ہے دکھلاوا مل سکتا ہے عمل اندر لیکن نیت انسان دے دل اور اللہ نل تعلق رکھ دیئے دی اندر کوئی ایسی ہو زکا چوتھی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا وحج البیت بیت اللہ دا حج ایک روایت اندر رمضان نو پہلے ذکر کیتا ہے حج نمدر ذکر کیتا ہے دوسری حدیث اندر حج نو پہلے ذکر کیتا ہے رمضان بعد اندر ذکر کیا حج ہے چوتھی بنیاد اس عمارت دی وہ صوم رمضان اور رمضان دے روزے رکھنا اے پنجویں بنیاد ہے اس عمارت دی اے پنجی بنیاد جس شخص نے اکٹھیاں کر لئیاں جس شخص نے ان یک جان جلو کر لیا او مبارک ہو گئے اودے ایمان دی عمارت تیار ہو گئی ادخول فل المقام فرمایا ہوں سارے دے سارے اس مکان اندر اس محل اور اس عمارت اندر داخل ہو جاؤ تو اڈا کوئی حصہ بھی یہ تو باہر نہیں رہنا چاہیے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی عمارت یہ وضاحت ایک ہوشاد گرامی نل بھی فرمائی فرمایا میں ایک دفعہ لیا ہوا تھا خواب اندر تھا سو رہا تھا میں دیکھنا کہ میرے پاس دو فرشتے آ گئے میں ستا ہوں, لے ہوں. دو فرشتے آئے انہ دے نام بھی دسے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا انہ چو ایک جبریل سن پہ دوسرے یہ وزیر بھی ہیں رسول اللہ اس اللہ حدیث کے الفاظ جتے اندر انہوں نے وزیر ہون کا ذکر کیتا ہے فرمایا وزیرایا وزیر اللہ نے دو وزیر زمین اندر عطا کیے ہوئے دو وزیر مینو آسمان اندر دیتے ہوئے وزیر آیا فل ارزے زمین والے وزیر فرمایا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وزیرا یا وزیر آستا دو میرے وزیر زمین اندر ہیں اور اللہ کی ایسی رحمت ہوئی کہ وہ دونوں وزیر اپنے صاحب کے قدم اندر لے کے ہوئے ہیں اور قیامت تک اتحاد وزیرا یا فستا کہ دو, دو وزیر میرے آسمان اندر ہیں جبریل اور میکائیل علیہ السلام وہ آسمان والے دونوں وزیر آئے جبریل میرے سر کی طرف کھڑے ہو گئے میکائیل ایل میرے قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے میں خواب دیکھ رہا وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ندی کوئی مثال دلہ کرو یہ جی ہستی لےکی ہوئی ہے آرام فرما رہے ہیں یہ ندی کوئی مثال دلہ کرو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ایک نے کے ایک آتے دوسرا کہتے ہوئے جاگ رہا ہے ایک خود حد حدیث تو بھی واضح ہوں دی یہ بات صحابہ بیان کرتے رضوان اللہ کل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چوبی گنٹیاں چ چو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب وہ آپ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے یہ مراد یہ نہیں کہ آپ جانتے ہی رہتے سن سوندے نہیں سن امت مو اے نصیا ہو اس جسم کا بھی تھڈے سے حق ہے ان بھی تو حق ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خود حق تلفی کرتے ہو ہر <قانا> <اللہ علا> <احياني> <قانا> <اللہ في> <احياني> وقت حر لبے، حر کھڑی اللہ دے ذکر اندر مصروف رہتے سن کس طرح فرمایا میرا اکی سن نے میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا وہ فرشتے بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی کوئی مثال دن ان کرو ان کہا یہ لے کے ہوئے نے ستے ہوئے ہیں نیند اندر نے تو پھر اس ساتھی نے کیا کہ ٹھیک ہے یہ نیند اندر نے اکی سو رہی نے لیکن دل جاگ رہا ہے دل بیدار ہے انہوں نے ہوں مثال دیا کہ کسے نے ایک محل تعمیر کروایا ہوئے وہر دسترخان لگا کے انواع اقسام چن دیتے ہوئی نواز دن والے ایلان کرےج دے جا شخص وہ ایلان سن کے او اس دعوت کو قبول کر لو انہوں اس محل دے اندر داخل ہوندہ کا بھی موقع مل جائے گا دفتر خان تو انواؤ اقسام دے کھانے کھان کا بھی موقع مل جائے گا اور محل دا سردار اور مالک جڑے ہے وہ راضی اور خوش ہو جائے گا جن نے دائی دی دعوت نو قبول نہ اعلان کرنے کرے دی بات دی طرف توجہ نہ دیتی وہی دی پرواہ نہ کی تی او نہ اس محل اندر داخل ہو سکے گا نہ اس دفتر خان تو کھانا کھا سکے گا اور محل کا مالک نار بھی ہو جائے گا ایک فرشتہ نے یہ مثال بیان کی تھی، دوسرا کہنے لگا کہ یہ ذرا وضاحت کر دیو تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے وہ ہوں وضاحت کر دیا ہے، ہو اللہ محل بنواؤ والا محل تعمیر کرا والا او اللہ ہے والا شاہ محل تعمیر کروا دیے دو اللہ او اس محل کے اندر جا دسترخان چنیا گیا ہے پرمایا الما الجنہ او الجن اس محل اندر جنت ہے جی اندر دسترخوان چن دیا گیا محمد ہے جڑے آرام فرما رہے نے اس ویل اس اندر نے اے داری بن کے آئے نا دعوت جس نے قبول کر لیا وہ اس محل اندر داخل ہو جائے گا جیڑا اس محل اندر داخل ہو گیا ان جنت دے انواع و اقسام دے کھانے ہو جائیں گے اور محل دے بنان والا اللہ خودت او راضی اور خوش ہو جائے گا جن نے انہی دعوت میں قبول نہ کیتا اور نہ کہ اس محل اندر داخل ہو سکے گا نہ اس دستر خان تو کھانا کھا سکے گا اور محل دے بنوان اللہ اوڈے تے ناراض ہو جائے او اوڈے نال ہمیشہ ہمیشہ آواز سے غصے ہو جائے یا ایوہ الذین آمنو دخلو فی السلم اس محل دی طرف اللہ نے اس کر کے فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنوالے اور پورے دے پورے اس محل در داخل کو جائے دیکھنا دعویٰ تو بعد تو اڈج جسم دا کوئی حصہ تاری زندگی دا کوئی کونا اور گوشہ یہ تو باہر نہ رہے گا شیتان قدم تے نہ چلنا وہ ہاتھیں نہ لگنا وہی گل نہ سننا بزرگاں نے جدو کوئی بات منوانی نہیں ہوں کہ وہ چھوٹے بچیا نوجوانوں یہ کہہ رہے سن کہ کی پتا ہو سا بڑا وقت گزارا ہے بڑے حالات بدلتے دیکھے بڑیا حکومت بدلتی دیکھیا ہوں تو خیر نوجوان بھی بچے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب حکومت بدلتی دیکھیا نے ایک وقت سی کہ جب بزرگ ہی یہ بات کہ اب کئی حکومت بدلتی دیکھیں یعنی یہ وہ اپنا تجربہ ظاہر کرنا چاہتے سن شیطان سا وہ دشمن ہے جن نے نہ صرف بدل دیاں دیکھی نے بلکہ انہیں لکھ چوبی ہزار نبوتوں دیاں دیکھی ک تجربہ کار ہونا چاہیے کرو غور فرماؤ وہ پیچھے کوئی لگ گیا وہ نقشے قدم تے چل پیا تے ابرن سے انہیں اس محل اندر داخل ہی نہیں ہون دینا تے ہونا جسے طرح کوئی داخل ہو گیا پھر اس نے دل اندر اے بات ڈال دینی ہے کہ ہن تو محل اندر تے تندر تین داخلہ تے مل گیا ہن کسے قسم دی پابندی کی تینوں ضرورت نہیں بس جڑا کم ہونا سی ہو گیا ذرا بات گورنر سننا محل اندر داخل ہی نہیں ہونا جے کوئی داخل ہو گیا کسے طرح تو بچ بچا کے انہیں دوسرا حربہ یہ اختیار کرنا ہے کہ ہن تینوں کسے قسم کی پابندی کی ضرورت نہیں تیرے تے کوئی قدم نہیں لگ سکتی کم جڑا ہونا سی ہو گیا تو محل اندر داخل ہو گیا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس محل اندر داخل ہو کے بھی کچھ پابندیاں عائد ہوں گیا اور ابھی مثال اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی کیوں نہ سامنے رکھیے قرآن کو اللہ نے کی فرمایا سیل نا یاد مسکن اللہ فرما دینے اور کیا؟ وقلنا حکم دتا اسا کیا یا آد مسکن انت وزل جنما اور تیری بیوی ساڑی ماں ابا دونوں جن چندر رہائش وکلا راوا دن ہائی تو جنو مرضی جتو مرضی جگہ مرضی ہے کھاؤ پیو بلا سترا باہ جا لیکن ایس درخت کے قریب نہ جایا جی جا. پابندی ہے پابندی لگائی نا کہ دونوں ایسے رہو جنا مرضی جدو مرضی جتوں مرضی کھاؤ والا لیکن دیکھنا کریب نہ پھل نہ کھانا ظالم اگر ایدہ پھل کھا لو جے یہ قریب چلے گئے ایدہ تو کوئی فائدہ اٹھاؤ کی کوشش کی تھی تو پھر میرے نام شمار ہو جاؤ ظالم جی بن جاؤ نتیجہ کی نکلیا یہ دشمن پیچھے لگا رہا ان قسم سبز باز دکھائے قرآن ہے جو جو کچھ یہ کسما کھا کھا کے انہوں اے یقین دلا رہا کہ میں تا خیر خاں ہاں میں تو ہاں, میری گل من کے دیکھو تکا سما ہوا کسماں کھانا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرامی ہے کہ جہاں بندہ اپنی اندر گفتگو زیادہ کھاشا جائے کسماں کھا دیا کسم کھا کھا کے کہ بڑا ہی ہمدرد ہاں میری گل من کے دیکھو کسی کی ریا کہہ لگا جی آ گئے ہو جس محل اندر تسی داخل ہو گئے ہو جا ٹھکانا مل گیا ہے اتنے اون والے اللہ اتو ہن کٹ نہیں سکتا ہے مرضی پہ کرے خدا مجبور ہو گئے ہوں چاہوں اتو کٹ نہیں سکتا اگر تسی یہ دا پھل کھا لیا تو تھی دیکھو گے کہ جس طرح فرشتے اڑتے پھرتے ہیں نا یہاں پر لگے ہوئے ہیں اک بند کرن تو پہلے زمین پہ اکھ بند کر کے کھولنے تو پہلے آسمان سے واپس آ جاتے ہیں اسی طرح تو بھی پر مل جان گے تبھی بھی اڑتے پھرو گے بے شمار سبز باغ دکھائے آدم اور ہبا نالے ہی مسلح آخر وہ او دوکھے اندر وہ او نکرو فریب کے جال اندر سڈے ابا جی ساری اما جی آ گئے آنُ فریب اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے جہاں تم دے قریب نہیں نہ آیا ان کریب اوم نہیں دینا کہ اگے مسلمانوں کی ملتا پیا پوکھے مرتے پے دلیل ہوں پے ساری دنیا تے رسوا ہو رہے ہیں مسلمان بن کے کی لینا وہ ساری حالت زبان دکھا رہے ہیں جڑے قریب نہیں آئے کہ دیکھو جڑے اسلام قبول کر چکے ہیں اسلام من چکے نے مسلمان ہون کا دعوی کرتے ہیں وہاں دی حالت دیکھ نہیں جا رہے سی مسلمان ہو کے کی اس طرح دور کر ہیں۔ جڑے دعوی کر رہے ہیں کہ سب کچھ زبانی کلامی سامنے دس رہے کہ ابھی اگر اپنے ماں باپ دا نتیجہ دیکھ لئیے کہ وہ تو سچ مچ اس محل اندر موجود سن اللہ نے جہی پابندی لگائی او اس پابندی ن پوری طرح نہ نبھایا آ گئے اللہ نے آسمان یا ایمان کا دا دعوی کرنے والے ہو پورے دے پورے اسلام اندر داخل ہو جاؤ اس عمارت اندر پورے پورے آ جاؤ کوئی چیز تاری باہر نہ ہو جائے اور دیکھو جہی پابندی تنہوں دسی جاتی ہے وہ پوری طرح لحاظ رکھو وہ خیال رکھو ان قبول کر لو دنیاوی مثال امام رکھیے کہ کوئی شخص کسی نے اپنے گھر بلا وہ دوست سمجھ کے وہی عزت کردہ ہوتا احترام کردہ ہوئے بلاوے گا جنوں دعوت دیتی جائے گھر بلا لیا جائے گھر والے نے بیٹھن دا انتظام کیتا کیا ہو جان والا جنوب دعوت دیتی گئی سی وہ ادھر ادھر پھرنا شروع کر دے گھر والے نے کھانے دا انتظام کیتا ہوئے لیکن اجے اجازت نہ دیتی ہوا واسطے ادھر ادھر دوڑتا پھرے اور لبتا پھرے تے گھر والا تے راضی رہے گا او دی عزت کرے گا او تے کہے گا مارو یہ جتیاں تے کٹ دو باہر یہ میں عزت دین دیا بلایا کھٹھنے واسطے جگہ بنائی تھی اے اتنے بیٹھا نہیں کھانے کا انتظام کیتا کیا کھانے کی اجے اجازت نہیں دیتی تھی یہ پہلی بھی لتنا پھرنا شروع ہو گیا ہے او دی عزت تو نہیں نہ رہی بالکل یہی مثال ہے کہ کلمہ پڑھ کے کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ میں ہن جنت اندر داخل ہو گیا ہن تے میرا حق بن گیا خدا ہوں مینو جنت چو کسرا کٹ سکتا ہے مینو جتنت جنت کس طرح محروم رکھ سکتا ہے میں کچھ یا نہ کرا کسے کرابندی سامنے رکھا یا نہ رکھا بالکل کئی مثال ہو جائے خود کلو میں کوئی چیز بھی ہن اس عمارت تو باہر نہیں رہنی چاہیے شیطان دل اندر ایک قسم دے وسو سے پا ہوں مسلمان ہون دا دعوی کر کے اے کم بھی چاہتا ساری برادری تے ناراض ہو جائے گی تو تے بلکل کٹ آف ہو, جائیں گا تیرا تے مقاطع اور بائی کات ہو جائے گا کوئی تیرے بولن نہیں تیار نہیں تو تنگا مسلمان بنے اے کم بھی نال نال جاری رکھ جھوٹ بولن تو اللہ نے منع کر دیتا کہ جھوٹ نہ بولیا جے اللہ نے لانت پائی جھوٹے لوگوں شان یہ یہ کہہ جی جھوٹ نہ بولے گا تو تیرا کاروبار کس طرح چلے گا تجارت کس طرح چلے گی بول لے سچ بیچ لے سوا میں حضرت نل کیا سارے کاروباری دوست یہ کہہ ہوئے نہیں سنے جانے کہ کی کریے جی سچ دسیئے تو کوئی سودا لیا نہیں جھوٹ بولیے تو سودا بکتا ہے سچ دسیئے کوئی سودا لین گاہ نہیں حالانکہ محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یہ ہے صدق بربادی کی طرف لے ہے آدمی تباہ ہو چوٹ اسی اگر یہ کہ سچ بولنے سودا ہی نہیں بکتا کوئی گاہک ہی نہیں آتا جنہیں چر جھوٹ نہ بولیے کوئی فسد ہی نہیں کوئی آ ہی نہیں اچھی محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر جڑی گواہ دیتی تھی اس گواہی سے قائم نہیں اسی تک منافقت تو کم لے رہے اسی جی اپنے آپ کو دھوکھے اندر پایا ہوا شیطان بڑی بری طرح سارے پچھے لگا ہوا ہے دین اللہ نے مکمل کر دیتا دیدان عرفات اندر نوحجا سن دس ہجری اندر لکم اج دے دن میں تو دین مکمل کر دے اسی تو اس دن ہوں تک مکمل نہیں سمجھیا چودہ سو اٹھارہ سال ہو چکے نے اس نو اور اِس دن چودہ سو اٹھ سال اسی اس دین مکمل نہیں سمجھے بلکہ یہ تکمیل واسطے صبح شام کوشش کر رہے ہیں کہ دین مکمل ہو جائے اسی یہ مکمل کر دیں اللہ الہ الا اللہ یہ جڑا اقرار کیتا ہوا گواہی دیتی ہوئی ہے کہ اللہ تو اور کوئی نہیں جدا حکم منیا جائے گا جیسے سامنے چکیا جائے گا منیا اس حکم تے مکمل سمجھے ہی نہیں ہوا شاہ کنیا چیزاں نے جنہ کا دی اسلام نل، کوئی تارمک نہیں این اونن دین اور اِس ایم دیلام بنا کے اپنایا ہوا ہے اور دن ب دن اپنا رہے دینوں مکمل ہو گیا جہا مہینہ افضل سی اس مہینے کا نمن دس دیا جا دن افضل سے اس دن دارے اندر اعلان کر دیا اصل اس بعد اپنی مرضی نال دی مکمل کرنا شروع کیا ہوا ال یو مکمل تلم دی نکم اج جو دن میں دین نکمل کر دے کل لوگ ہیں جنہوں اللہ کے اس اعلان پہ یقین ہے جنہوں اعتبار ہے اعتماد ہے ایمان ہے کہ واقعی اللہ نے دین مکمل کر کے بھیجی اللہ نے دین مکمل کر دیا گلا تَتَّبِعُوا بےو خود فرمایا دیکھنا شیتان سے نقشے قدم سے نہ چلنا یہ پیچھے نہ لگنا دین اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ شیطان دی پیر پیروی تو بچ جاؤ اے تو خلن خلن دشمن جے. آج تے تو انو خیر خاں بن بن کے دکھا ہے ہمدردی جتنا دوست بن رہے ایک دن اون والا ہے اج نظر نہیں آ سانو دیکھ رہا ہے ابھی وہ دیکھتے ایک دن آوے گا سامنے سامنے کھڑا گا بندہ حساب دن واسطے اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوا کہ دنیا چ کردہ رہیں اللہ دعد یقین ہی نہیں سی خدا کے واضح تچا ہی نہ سمجھیا جدو کوئی ایسا غلط کام کرتا سیا شیطان نے کرا دیتا شیطان نے کرا دیتا انہیں میری بہکا دلسلہ دلہ کے وعدے سے سارے سچے سن ان وَعَدَ اللہ وعدکم سناہ جی ایک پاسے اللہ کے واعدے سن اللہ دے اعلانات سن دوسرے پاسے میں سبز باہر دکھا کہ تینوں اللہ سے یقین نہ آیا تو میری گل من لے نہیں سے پڑھ دا کہ کوئی پڑھتا سی تے آنا زیم بس یار شیطان نے سستی پیدا کر دیتی شیطان نے غفلت اندر پا دان لیا ار من سلطان میں تیرے کوئی حاکم مقرر سا کہ توں نماز پڑھ جانا سا تو میں تین پڑھ لینا سا تم مسجد کی طرف جانا چاہتا سا تو میں روک لینا سا مینو تو ایسا کوئی اختیار ہی نہیں مہا کان آئی کم من سل تو جب تم لی ہاں میں ایک خیال تیرے دل اندر پیدا کیتا سی اس خیال نو حقیقت سمجھ کے وہ پیچھے چل گیا فلا تلو من ولو من انوسا کم اج مینو کیوں ملامت کر دونوں ملامت کرو کہتے رہے کہلو منو منہ ان سوسا کم مینو ملامت کرن کی بجائے اپنے آپ ملامت کرو کہ کیوں نہ سوچیا لو کان نہ اگر ابھی دے، اگر ابھی عقل کرتے جہنم پلا مینو مرامت نہ کرو مینو بڑا پلا نہ کرو یہ سارے الزام میرے تے نہ لگاؤ بلو من اپنے آپ سے الزام لگاؤ کہ اصا نہیں سوچیا اصا نہیں غور و فکر کیتا اخیر کہہ دے گا ما آنا انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیا نہ اج میں تو تہاڈی کوئی مدد کر سکنا نہ تسی میرے کسے کم آ سکدے ہو جاوے ہن جو کچھ کردے رہے او دی سزا پئے اج دنیا تے او نے بڑا کچھ سانو دکھا کے کہ اُدھر توجہ سادی موڑی ہوئی اے لا اس دنیا دی رنگینی اور رانائی اندر سانو ایسا انہیں مدن کیتا ہوا ہے کہ اللہ کے واعدے سانو سچے نظر نہیں آتے اللہ نے جڑی حقیقت بیان کیتی بیانی کی وہ سانو یقین نہیں آگا وہ صاف کہہ دے گا نہ آ سکنا نہ آ سکتے ہو ہوں پوگتو جو کچھ کر کے آئے آخری بوگوار والا چیو خوات اللہ نے ایسے واسطے فرمایا کہ یہ پیچھے نہ لگ جائے جی یہ گل نہ من لیا جائے شانا دشمن کوئی شیطان تو آنا دشمن جے انو اپنا دشمن جنہیں اپنا دشمن سمجھنے بچوں کی کوشش کرنی شیتان تو بچن کی کیوں کوشش نہیں کرتے اصل اج تک اپنا دشمن سمجھے ہی نہیں الاشایا اگر دشمن سمجھ لے بچوں کی کوشش کرتے اپنے آپ کو محفوظ بنا دے اپنے لوگ بحفاظت بچا کے اس دنیا تو جان کی کوشش کرتے اگر دشمن سمجھ لیں تو میں کی اللہ کا قرآن یہاں تین چیزوں میں ہی بھریا ہوا ہے اللہ نے کچھ کم کرنے کا حکم دے دیتا ہے کہ اے کم کرو کچھ چیزوں تو روک دیتا ہے کہ یہاں نہ کرنا یہاں تو بچ جانا یہاں دینا اور تیسری بات اے ہے کہ اللہ نے اگر شیطان دے نرگے اندر آئے رہے تو پھر نتیجہ اے نکلے گا جنت دی صورت اندر جہنم دی شکل اندر سزا جزا قیامت مرن تو دوبارہ اللہ دے سامنے پیش ہونا یہ ساری خبر قرآن اندر موجود آؤ اس قرآن نو اور پھر اپنی اپنی مطابق عمل کریے قرآن اللہ کی بڑی ہی عجیب کتاب ہے بڑی ہی انوکھی اور اچھو کتاب ہے اے جو دان اندر بند کر کے بلند جگہ رکھن واسطے نہیں آیا اے واسطے آیا یہ واسطے آیا یہ عمل کرنے آیا لیکن یہ بات بھی نشین کر لینی چاہیے کہ صرف قرآن کافی نہیں صاحب قرآن دی بھی ضرورت ہے قرآن واسطے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دی بھی ضرورت ہے. قرآن اللہ نے آپ سے نازل فرمایا آپ نے اپنی زندگی مبارک اندر قرآن پہ عمل کر کے دکھایا از خود سمجھن واسطے بیٹھ جائیے کہ اے سمجھ نہیں آئے گا جنہیں چر تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں سامنے ہے. اے قرآن سے اورقی کی شکل اندر صفحات بھی شکل اندر ایک کتاب بھی شکل اندر سارے سامنے موجود ہے ایک چلتا پھرتا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اندر موجود ہے ام حضرت اخلاق آپ کا جی؟ اخلاق کس طرح تھی؟ مختصر اور جامع جواب دم عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا خل خلق قرآن الحمد تو لے کے ون تک قرآن جا جو, جو کچھ قرآن دستا ہے یہ اخلاق سی محمد جنہوں چیزاں کے کرن کا حکم دیتا ہے یہ سارا کر کے دکھائیاں نے جنہ تو من انہاں ساریاں تو روک کے دکھایا ہے محمد اللہ صحیح. اخلاق خلک جمع ہے اور خلک نے عادت اچھی آدت ہوئے اخلاق اچھی آدت ہوئے اخلاق بری عادت ہو سوئے اخلاق, اخلاق کہ جو جو کچھ اللہ نے حکم دیتے ہیں وہ سارے من کے دکھائے نے محمد رسول اللہ جنہیں جن چیزوں تو روک کیا ہے نہ تو رکھ کے دکھایا ہے کو آم آپ کا اخلاق کو صلی سی علیہ اللہ تو اس یہ اللہ, اللہ وسلم زندگی آپ نے بڑے واضح الفاظ اندر اے ہی فرمایا to <Sess> <"T Hari> <magna> لن میں <Sess> <Da> تک مضبوی پکڑی رکھو گے یہاں وابستہ رہو گے ان متعلق رہو گے ادوں تک تھی گمراہ نہیں ہو سکتے رستے تو نہیں ہٹ سکتے وہ دو چیزاں کہڑی نے فرمایا کتاب اللہ ایک تے اللہ کی کتاب قرآن جی دوسری چیز وس رسول ہی رستا چیزاں اپنے گمرہ نہیں ہو گئے اللہ تو قیامت تکا والے لوگ چیزیں ہی اپنے سینے نہ لگا کے نہ تو نور حاصل کرن دی توفیق عطا فرماوے تیسری کوئی چیز ایسی نہیں جیسے سان ضرورت یا اللہ نے کل سارے کو کچھ نہیں ہوگی جیسے کون ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انو مبارک ہوے او دا ایمان مکمل ہے او کامیاب ہے دنیا اندر بھی اخرت اندر بھی وا اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ, اللہ, اللہ جمی مسلماناں نوں صحت کاملہ آجلہ عطا فرماوے امین ساڈے فوت ہو کے اللہ دے ہاں پہنچ چکے نے انہ دا وی ساڈے تے حق بند ہے کہ اسی انہاں دی مغفرت اور بخشش واسطے دعا کریے اللہ انہاں نوں اپنے جوار رحمت اندر جگہ عطا فرماوے دو باتیں پوچھیاں نے کسی دوست نے مختصر عرض کر دینا ایک تو یہ سوال کیتا ہے کہ اللہ نے اس سال حج کی توفیق دیتی الحمدللہ احرام دے دوران ایک بال کسے طرح ٹوٹ گیا کیا ادا کوئی کفارہ ہے یا نہیں چونکہ احرام دے دوران بال تراشنا ناخن تراشنا ممنوع ہے اگر نیتیں نہیں سی کہ بال ٹوٹ جائے وضو وزو کردیا ہوا سر نو داڑی نجلان نو ہوا کوئی بال نکل گیا ہے غیر ارادی طور پہ کہ وہ کوئی کفارہ کو نہیں ارادہ کر کے نیت کر کے بال کٹیا جائے ناخم تراشیا جائے تو پھر سے کفارہ ہے اگر غیر ارادی طور سے ایسا ہو گیا تو کوئی کفارہ کو نہیں دوسرا سوال کسی دوست نے یہ کیا ہے کہ میں ایک بکری خریدی تھی نیت یہ بچہ میں عید الضحا قربانی دیا گا لیکن ہن میرا ارادہ اے بن رہا ہے کہ وہ بچہ فروخت کر دیا کیا ایسا کیتا جا سکتا ہے یا نہیں ایسا نہیں کیتا جا سکتا نیت کے مطابق اس بکری بچے نو حفاظت نال پالیا جائے رکھا جائے اگر وہ شرط پوریاں کر دے آئندہ قربانی تک تو قربانی کر لی جائے ورنا پھر محفوظ رکھا جائے بیان کیتا ہے کہ اپنی نیت نو پورا کرتا ہے اللہ کو توفیق منگے اور نیت نو پورا کرے آخری بات اے ہے کہ سارے ایک دوست میرے سامنے بیٹھے نے اے احمد پور شرک